السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسيكس كمركز رحماني ومسجد روحة في ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له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 قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسقوا بالحق وتواسقوا بالصمر وقال القرآن والفرقان تمام قسم کی حمد و ثنا اس رب الجلال والوں کے لیے ہوں جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم صحیح راہ کا انتخاب کریں صحیح عقیدے کا انتخاب کریں اس رب کا لاکھ لاکھ شکر بھی ہے کہ اس نے ہماری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ اور جب بندہ دن کو معاش کما کما کر تھک جاتا ہے تو اپنے بندے کے لیے رات کو سکون حاصل کرنے کا انتظام کیا لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں جنہوں نے تمام تر تکالیف کے باوجود چودھوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف دین ہم تک پہنچایا حقیقت بات یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں لیکن آج مجبوری کی بنا پر یہاں پر کسی کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو جو میں بات صحیح بیان کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور جو مجھ سے کوتا ہوئی اس لیے کہ بڑے اسٹیج پر آج میں پہلی دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی وہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھول سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا یعنی تمام مخلوقات سے اشرف تمام مخلوقات سے عزت والا پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں مثلاً امال صالحہ کا بجا لانا اور برے اعمال سے بچنا انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کہتے کسے ہیں ایک اور مقام پر اشاد فرمایا حیات احسن وحمد کہ وہ ذات وہ بابرکت ذات اللہ تعالیٰ کی ذات خلق خل ملتا اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا مقصد کیا تھا لیا بلوا کم عَمَلًا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے کون شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور کون شخص برے اعمال کرتا ہے اور اسی بات کی وضاحت کچھ دوسرے الفاظ میں اس پچھلی آیت میں عبادت کے لیے عبادت کو بجا لانا جن اعمال کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور ان اعمال سے بچنا جن اعمال سے اللہ تعالی نے بچنے کا حکم دیا ہے یہ عبادت کی تعریف اچھے اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو ہم انشاءاللہ شاء اعمال صالحہ اسی پر کریں گے انشاءاللہ شاء شریعت اسلامیہ نے اعمال کی تقسیم کچھ اس طرح کی ہے کہ اچھے اعمال اور برے اعمال اچھے اعمال کا بجا لانے والا شخص نیک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دین جنت میں داخل کرے گا اور برے اعمال کرنے والا شخص مجرم شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس, اس شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس شخص کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا کیوں کہ اس لیے کہ اس نے دنیا میں زندگی اچھے اعمال کے مطابق نہیں گزاری بلکہ زندگی برے اعمال کے مطابق گزاری پرانے پاک میں سورت العش میں اللہ تعالیٰ کی ایک قسم ہے اش عصر, عصر کی قسم ہے ان الانسان لفی بے شک انسان یقینا انسان خسارے میں تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے نقصان میں ہے گاڑے میں ہے آگے ایک تخصیص فرمائی الدین مگر وہ لوگ گاڑے میں نہیں ہیں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان لوگوں کو کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے امنو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی شتر بے مہار نہیں کی آمنو ایمان لائے وعملو الصالحات اور نیک عمل بھی کرتے رہے بالحق بھی اور حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے کون جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل بھی کرتے رہے اپنی زندگی کو انہوں نے ایسے ہی نہیں گزارا ٹائم پاس نہیں کیا بلکہ اس حکم کے مطابق زندگی گزاری جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پران و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری وہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں فرمایا پمن زخا آن کامیاب ہونے والے شخص خسارہ نہ پانے والے شخص خسارہ نہ پانے والے لوگوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا پمن ذخی نارل جنت فقد جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جن <الْجَنَّة> اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاض یقیناً وہ وہ شخص کامیاب ہے کامیابی حاصل کرنے والا ہے إِلَّا <الْغُرُور> اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے ایک وقت میں دنیا کی زندگی ختم ہو جائے انسان کما کما کر تھک جاتا ہے انسان بینک بیلنس جمع کر کر کے تھک جاتا ہے لیکن جب اس کی موت آتی ہے تو سب کچھ درا کا درا رہ جاتا ہے اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی فائدہ دینے والی کیا شخص ہے کیا چیز ہے فائدہ دینے والی چیز نیک اعمال ہے اور برے اعمال سے بچنا برے اعمال سے بچنا یہ فائدہ دینا یہ چیزیں فائدہ دیں گی انسان قیامت والے دن جو اس راہ کے مطابق صحیح راہ کا انتخاب اس نے نہیں کیا برے رستے پر چلتا رہا اپنی زندگی اس نے ایسے ہی گزاری اچھے اعمال کے مطابق نہیں گزاری قیامت والے دن روئے گا چٹپٹائے گا چیے چلائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کا نام اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے امل کرنے والا شخص اس کا نام امال ہاتھ میں دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا جب اس کو الٹے ہاتھ میں اس کا نام امال ملے گا تو وہ روئے گا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا دنیا میں یہ مال میں کماتا رہا دنیا میں یہ مال جمع کرتا رہا لیکن مجھے آج اس مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا وہ شخص روئے گا چیخے گا چلائے گا مال کے بعد انسان کی خواہش سب سے بڑی کیا ہوتی ہے مجھے کوئی عہدہ مل جائے مجھے بادشاہ مل جائے مجھے بڑا بنا دیا جائے ہلک عنی سلطانیہ ہائے افسوس میری میری بادشاہت میرا میری میرا عہدہ عہدے نے مجھے ہلاک کر دیا برباد کر دیا مجھے انی مالیہ مال نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا ہلاک عنی سلطانیہ عہدے نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا پھر حکم کیا ہوگا کہ جو لوگ بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ میرے پاس فلا ہے میرے پاس اتنا مال ہے کہا جائے گا خودو مال کوئی برا نہیں ہے انسان اگر شریعت کی شریعت की شرائط کے مطابق مال کمائے تو مال کمانا کوئی برا نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اس تاجر کی جو امین ہے جو امانت دار تاجر ہے جو صحیح صحیح اسلام کے مطابق تجارت کرنے والا ہے اس تاجر کو خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ لوگ جو امال جو مال کماتے ہیں لیکن مال کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں مال کے حوالے سے ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے جب مال کمانا ہے تو حلال ذرائع سے کمانا ہے اور جب مال خرچ کرنا ہے تو خرچ بھی حلال ذرائع میں کرنا ہے یہ نہیں کہ حلال ذرائع سے کمایا ہے اور حرام ذرائے کر رہا ہے. نہیں حلال ذرائع سے کمایا ہے انسان کو نہ اس کے مال نے کہا جائے گا اس کو پیشانی کے بال پکڑ لو سم لو. پھر اس کو جہنم کی آگ میں دکیل کیوں اس لیے کہ اس نے زندگی دنیا میں اس طریقے کے مطابق اس قانون کے مطابق نہیں گزاری جو قانون اسے اللہ تعالی نے دیا تھا جو قانون اللہ آج بھی اگر ہم مسلمان بنتے ہیں تو اپنی زندگی دیکھیں ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا اچھا لگتا ہے کیا وہ کمال اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرے اپنے آپ کو جھنجھوڑے کیا اس طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے جس طریقے کے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلاطلام نے ہمیں حکم دیا کہ زندگی اس طرح گزارا جائے کیا ہمیں اچھا لگتا ہے یا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے جو طریقہ پیارے پیغمبر علیہ سلاط وسلام کا نہیں ہے جو طریقہ غیروں کا طریقہ ہے آج ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں کس لائن پر چل رہے ہیں کیا یہ اس لائن کے مطابق ہماری زندگی جا رہی ہے جس طریقے کے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام السلام نے ہمیں کہا کہ یہ زندگی اس طرح گزاری جائے یا اس طریقے کے مطابق جا رہی ہے جو طریقہ پیارے پیغمبر علیہ السلام السلام کا نہیں ہے تو نیک کرنے والا شخص جنت میں جائے اور برے اعمال کرنے والا شخص وہ جہنم میں جائے فرمایا والذین جزاء وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے جزا اسی کی عتیم جیسے یہ برے امال دنیا میں کرتا رہا ہے جزا اسی کی عتیم قیامت والے دن ان امال ان برے امال کی جزا بھی اس کو بری ہی ملے گی وہ ترحکم ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر کر کے دنیا میں اس کا چہرہ آخرت میں چمک رہا ہے ترہ پم اس کو تو پتہ ہوگا انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری میں نے اپنی زندگی صحیح امال کے مطابق گزاری یا برے امال کے مطابق گزاری تر ذل انسان کو پتہ ہوگا وہی انسان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی کیوں چھائی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں میں نے زندگی گزاری اچھی گزاری نہیں آج میرے بارے میں آج میرے بارے میں بڑا سخت فیصلہ ہونے والا ہے تو لہذا اس دن کی جو تکلیف ہے اس دن کی ضلع سے ہمیں بچنا چاہیے اس دن کی تکلیف سے ہمیں بچنا چاہیے اور دنیا میں زندگی اچھے اعمال کے مطابق گزارنی چاہیے فرمایا فمن فقلت فا هم المفلحون جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فلا اکا المفلحون کون جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فلا اکا المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں من خفت موازین ہوں فلا اکلدین اور جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا گناہوں کا پلڑا باری ہو گیا جب میزان لگے گا یہ اس ٹائم اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ میزان جب لگے گا انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی انسان کے برے امان تولے جائیں گے تو جس کے برے امان کا پلڑا باری ہو گیا فلا اکلین خسر ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا کون وہ لوگ جو دنیا میں برے اعمال کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور اچھے اعمال کے مطابق زندگی گزارنے والے شخص کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے اور جنات جنات میں, فردوس میں ان کی مہمانی ہوگی ان کے مہمان نوازی ہوگی ایک اور مقام پر اشاد فرمایا المال دنیا انسان تو تکبر میں ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ جو مال ہے تیرا مال ہے تیرے بیٹے ہیں زینت الحیات الحات یہ دنیا کی زینتی ہے بس حقیقی چیز ول باپ یا تو خیرون تبدی کا ثوابوں باقی رہنے کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے جو چیز تیرے لیے بہتر ہے وہ نیک امال نیک امال وہ تیرے لیے بہتر ہے برے امال تیرے لیے صحیح نہیں جب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے نیک امال کے مطابق ہونی چاہیے وہ امال کریں جو امال اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ ہیں اور ان امال سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں جو برے امال تو اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ جو اچھے امال ہیں نیک امال ہیں ان کی کیا شرائط ہے نیک امال کی چار شرائط نیک عمل کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لی جائے کہ کیا میرا یہ نیک عمل ان چار شرائط کے مطابق ہے یا نہیں سب سے پہلی پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان بلا اس شخص کا عمل قبول ہوگا جو شخص اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہو جو شخص مسلمان ہو جو شخص مومن ہو ورنہ جو شخص مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے کابر ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں فرمایا نما ان کے امال کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک میدان میں ریت پڑی ہوئی ہو یہ سب حکبم دور سے پیاسا شخص دیکھتا ہے کہ یہ پانی پڑا ہوا ہے دور سے پیاسے شخص کو وہ ریت چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے اس امید سے جا رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہے سامنے پانی پڑا ہوا ہے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے سامنے میدان میں پانی پڑا ہوا ہے میں پانی پینے جا رہا ہوں لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا یہی مثال کفار کے اعمال کی ہے کہ کافر چاہے جتنے جتنے فلاحی بڑے بڑے فلاحی کام کیوں نہ کر لے لیکن اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک میدان میں ریت پڑی ہوئی ہے اور سامنے دور سے دیکھنے والا شخص اس کو پانی سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا حقیقت میں کافر کے اعمال قبول ہونے والے نہیں کیوں اس لیے کہ جو شرط ہے ایمان کی شرط وہ مفقود ہے ایمان کی شرط نہیں پائی جا رہی اس وجہ سے اس کی امال قابل قبول نہیں ایک اور نہ تو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالی سے ان کو کوئی فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکے گی تو عمل کی جو پہلی شرط ہے وہ ایمان اور عمل کی قبولیت کی جو دوسری دوسری شرط ہے دوسری اہم ترین شرط وہ اخلاص ہے کہ انسان اگر کوئی شخص انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے کوئی شخص اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے وہ عمل اللہ تعالی کے لیے خالص ہونا چاہیے کسی ریاکاری کے لیے نہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی سے مال حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے لیے خاص اجر حاصل کرنے کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے فرمایا وما مخلص وما کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں کل انہ ابود صلی اللہ اے پیار فرما دیجیے انی عمر یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے صلی اللہ الدین کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنے عمل کو خالص کرتے ہوئے اور اس بات کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ عبادت اچھے اعمال کو کہتے ہیں تو عبادت عبادت جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس شخص کو چاہیے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت میں خلاص رکھے پیار <بِالنِّيَّات> کی نیت ہوگی اسے کے مطابق اس کا عمل قبول کیا جائے گا مثلاً اچھی نیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خالص کر کے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل قبول کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل خالص کرتے ہوئے نہیں کرتا दिखलावी है دکھلاوا ہے نمود و نمائش ہے کسی سے مال مال کا حصول ہے اس کی نیت میں یہ ہے تو پھر اس کا عمل قابل و قبول نہیں ہے. اگر انسان دکھلاوا کرتا ہے تو دکھراوے کے بارے میں یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے پیارے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کا فرمان ہے کہ ریا جو ہے ریاکاری نمود و نمائش لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل شر اصغر ہے تو لہذا دوسری شرط عمل کی قبول قبولیت کی دوسری شرط اخلاص ہمارے اندر جب عمل کریں نیک عمل کریں تو اخلاص بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے اور عمل کی قبولیت کی تیسری شرط اطاعت رسول کہ یہ نہیں کہ میں نے فلاں جگہ دیکھا بلا جگہ دیکھا نیک عمل کر لیا نہیں بلکہ اس نیک عمل میں جو تیسری شرط ہونی چاہیے وہ اطاعت رسول فرمایا یا الذین الرسول لوگو جن کا دعوی ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں جا رہے ہو گئے محمد کے, کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور اپنے امال کو برباد نہ کرو اس حایت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عمل اطاعت رسول سے اور ہمیں اپنے سینوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ حد سچ فیصلہ ہے صحیح فیصلہ اور عمل کی قبولیت کی چوتھری چوتھی شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کماتا ہے اس کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے حرام کی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ بارہا علماء کی زبان سے آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ انسان بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے اس کے بال پراگندا ہوتے ہیں اس کے کپڑے میلے گجلے ہوتے ہیں بڑا لمبا سفر سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ تعالی سے کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے رب میری دعا قبول کر لے میری دعا قبول کر لے میری دعا کو سن لے لیکن جواب اس کو کیا ملتا ہے یہ اشارہ حج کے حج کے سبر کی طرف ہے اور حج میں یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے لیکن وہاں پر اس کو کیا جواب ملتا ہے جس کا حلال مال حلال نہیں ہے شربو کا حیرام تو پیتا ہے تو حرام کا پیتا ہے تو کھاتا ہے تو حرام کا کھاتا ہے مل بسو کا حیرام تو پہنتا ہے تو حرام کا پہنتا ہے تیری دعا کیسے قبول کی جائے اعمال کی قبولیت کی یہ شرائط ایمان اخلاص اطاعت رسول اور مال کا حلال ہونا یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی تو پھر فرمائے آفر الدان علی